جی آدھا نہیں اصل میں یہ پورا فارمولا میں بتاؤں آپ کو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے تمام دین کے علوم کا آدھا حصہ قرار دیا علم الفرائض جس کو ہم ترکے کا علم کہیں اور ہماری یہاں درس نظامی میں ایک خاص کتاب پڑھائی جاتی ہے اور وہ بھی کتاب وہ پڑھاتا ہے جو اس کا ماہر جس کا نام سراجی ٹھیک اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو۔ تو آٹھواں حصہ بیوی کو ملے گا اب یہ سات حصے جو بچے اب دیکھیں کہ اس کے کتنے بھائی کتنی بہنیں مثال کے طور پر چار بھائی چار بہنیں ہیں اب یہ سات حصے بچے اس کو دوبارہ بارہ میں تقسیم کر دیں دو دو حصے لڑکے کو دیں ایک ایک لڑکی کو دیں آٹھواں حصہ بیوہ کا ہو اگر عورت جائیداد کی مالک اور عورت کا انتقال ہو تو شوہر کا حصہ چوتھا ہوگا اب یہ تین حصے بچے تین حصے میں اس کی اولاد کو اسی طرح دیا جائے دو لڑکے کو اور ایک لڑکی اگر مرہوم کے والدین اگر زندہ ہوں ان کو بھی حق ملے گا یعنی ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ اس کے حسب حال ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں اپنی سہولت کے لیے آپ کی اور میری آدمی کوشش یہ کرے گی کاموں سے اپنی زندگی میں نمٹ جائے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد کوئی لوگ حصہ اپنے بھائی بہنوں کو نہیں دے اگر دکان پر بیٹھا وہ کہے گا نہیں میرے ابا نے تو کہہ دیا تھا بیٹا یہ دکان تو تمہاری اور دوسرا کہے گا کہ میرے ابا نے کہا بیٹا جو ڈیفینس ہوسین بنگلہ وہ تو تمہارا یہ سارے حضرات جو ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں نتیجاتن بچیوں کو کچھ نہیں ملتا ایک مرتبہ ترکے کا اتنا بڑا مسئلہ تھا اس میں تین آدمی ہم بیٹھے ایک زکری کامدار صاحب اس وقت زیاد صاحب کے منسٹر تھے مذہبی امور جنہیں بے چاروں کو بولنے بھی نہیں آتی اور دوسرے تھے ہمارے قاسم پارک صاحب اس زمانے میں اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر تھے یا گورنر تھے اسٹیٹ بینک اور تیسرا آپ یقین جانیے رات بھر ہم اس کو تقسیم نہیں کر پا جو جس کے پاس ہے اس سے ہونے کے لیے وہ تیاری نہیں تھا یہ پورے ہمارے معاشرے میں یہ بولا گیا اب دیکھیے جب بات نکلی ہے اس میں کتنی امانت داری ہم نے عالم دین کا واقعہ پڑھا ان کا وقت وشال تھا لما موجود تھے جان کنی کے وقت چراغ جل رہا تھا ظاہر یہ تو زمانے میں لائٹنگ تو نہیں تھی چراغ جل رہا تھا بتی تو جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عالی میں دین نے چراغ کو گل کر دیا بجھا دیا کسی نے پوچھا آپ نے چراغ کیوں فرم, اس چراغ میں ترکے کا مال کا مال, مشکل سے ایک پیسے کا ہوگا لیکن وارثوں کا مال اب جو وارث ہیں وہ اجازت دیں تب چراغ جلے گا وارثوں نے اجازت دی صاحب آپ چراغ جلانا یہ اتنی دیانت ہوا کرتا حضرت عمر بن عبد العزیز رد کے واقعات میں ہم نے پڑھا کہ امیر المومنین تھے سلیمان بن عبد الملک نے وسیعت کی یوں حضرت عمر بن ابدل امیر المن بن گئے یہ حضرت فاروق اللہ ردیم کی پوتی کے لڑکے تھے انہوں نے عدل اور انصاف اس طریقے سے نافذ کیا کہ چراغ جل رہا تھا مورے سلطنت انجام دے رہے ایک شخص ملنے کے لیے آیا اسے اجازت تو دے دی مگر اسے بات نہیں کی لکھتے رہے لکھتے رہے سرکاری کام سے فراغت کے بعد چراغ کو بجھا اب اس سے نے کی پہلے تو یہ مسئلہ بتائیے مہمان آنے پر روشنی کرتے ہیں. ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں دیکھیے کہ مہمان آنے پر تو ہم جو ہے دس بیس بلب اور زیادہ جلاتے ہیں تاکہ مہمان پر یہ روب ہو کہ بڑا شاید حیثیت آدمی نہایت مورت اور مسد جا اس کا ڈرائنگ اور انہوں نے چراغی بجھا دی کہ یہ کہا انہوں نے فرما کہ اس چراغ میں بیت المال کا تیل جب تک میں سرکاری کام انجام دے رہا یہ چراغ جل رہا اب یہ تمہاری ہماری نیجی گفتگو ہے اس میں سرکاری مال کیسے جلے اگر یہ دیانت داری ہم میں اور ہمارے حکمرانوں میں آ جائے تو پاکستان کیابل کے دنیا کے مسلم ممالک کی قسمت بدل جائے ایک بات اب آئی یہ میں امریکہ میں شکاکوں میں ایک مذاکرہ تھا بہت بڑا اس میں ایک ساپ کھڑے ہوگا انہوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ ہم پہ بڑا تانہ دیتے ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں بچی کو تو آدھا حصہ دیا جاتا اور لڑکے کو دو حصے دیا جاتے ہیں حالانکہ لڑکی تو کمزور ہوتی جب انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ عیسیٰ یہودی ہم پر یہ تان اور تشنی کرتے ہیں اور ہمیں بہت ذلیل کرتے ہیں تب میں ظاہر ہے کہ جہاں میں بیان کروں وہاں کے حالہ سامنے ہوتے ہیں میں نے کہاں تشریف رکھیے یہ کون سے پر ع میں نے کہا جس کے یہاں کتے کو حصہ ملتا ہو وراثت کا وہ ہمارے وراثت پہ کہاں اعتراض کر سکتا آپ کو تعجب ہوگا ان کے تو یہاں کتے کو بھی وراثت ملتی جی اگر وہ لکھ جائے کہ میرے پاس ایک لاکھ ڈالر اور بیس ہزار ڈالر جو ہیں وہ کتے کو ملیں گے اس کی وسیعت پر عمل ہوگا ایک پورا محکمہ ہے کتے پالنے کا وہ بیس ہزار ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں سے گا اور کتے کی ضیافت جہاں ہوتی وہاں بھیج کر اس کے بیس ہزار ڈالر کتے کو جائیں گے جو قوم و کتوں کو ورثہ دے رہی وہ ہمارے ورثے پر کیا اعتراض کرے گا یہ ظاہر بغیر مذہب کے لوگ کرتے جو حصہ مقرر ہیں وہ قرآن اور سبنت سے جو بھی حصے سے ثابت اب آئیے آپ کے خدا نہ کرے ہزار مرتبہ والد کا انتقال ہوا چار بہنیں چار بھائی بظاہر آپ سمجھ رہے اس کو ایک حصہ ملا بھائی کو دو ملے یہ بتائیے کہ جب والد کا انتقال ہو گیا بہنوں کی پرورش کون کرے گا بھائی کریں گا کیا اس کے حصے سے کریں گے اگر اس کا شادی بیاہ تو یہ خرچ کون اٹھائے گا یہ بھائی اٹھائے گا یہ سب اخلاق کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کی بہنوں کی پوری پرورش کرے گا ان کے جہیز کا سامان مہیا کرے گا اس کے لیے شریف لڑکا کا تلاش کرے گا اور پورے اس کے شادی بیاہ کے خرجات اٹھائے گا آپ کے خالی نظر حصے پر پڑی یعنی نہیں دے رہے دوسرا اضافی طور پر وہ کتنا بہنوں کے ساتھ سلوک کرے گا اس لیے صرف حصے پر اتفاق نہیں بلکہ ان کی پوری اگر وہ چھوٹی ہیں تو پوری زندگی کی کفالت شادی بیاہ یہ سارا خرچ جو ہے اس کے بھائی کریں تو یہ تو ایک حصہ ہے لیکن جو اخلاقی قدریں ہیں وہ اتنی ہیں کہ پورے اپنے بہنوں کی وہ زندگی بھر یا شادی تک ان کی کفالت ہرے گا یہ کتنا اضافی ان کے جیب سے جا رہا ہے خیال ہے تسلی ہو جائے گی